یورپ محتاج ہے ہمارا ہم محتاج ایک دفعہ میں بعد میں تھا دس گرمی تو وہاں ہم تو اسی لباس میں جاتے ہیں فقیر لوگ ہیں فقیروں نے کیا آرائش کرنے تو ہم تھے تو کہنے لگے آپ کیسے یہاں آ ہیں آپ کیسے یہاں آ ہیں ہم نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ پیغام ہے ہم آپ لوگوں کو دینا چاہتے ہیں کہ دنیا ہلاکت کی طرف جا رہی ہے اگر آپ لوگ لینے اور جنوں میں اللہ نے بڑی خوبیاں رکھی ہیں تو ان کو کیا ہوگا یو ول بی سیویئر آف دا ولڈ اور سیویئر کا ان کے ہاں ایک خاص عقیدہ ہے سیویئر فیکٹر تو تم سیویئر بن جاؤ گے دنیا کے نجات ہندہ بن جاؤ وہ کہنے لگے وہ کون کیا ہے کوئی نئی تاریخ ہے نیا ہم نے کہا نہ نیا دین نہ نیا مذہب ہم محمد صلی اللہ سن کر بڑھا ان کی بات کو دے کہنے لگے کہ وہی جو فلاں فلا ملک میں رہتے ہیں میں نے کہا ہاں جی ہاں وہی کہ ان کے بعدے لوگ تو ہمارے پاس بھی ہیں انہیں تو کبھی یہ بات نہیں کہی میں نے کہا اپنے قدر دانی نہیں کی اس لیے تو تمہارے ہاں آ کر ہم دردھر رن رہے ہیں ہم بھکاری کاری در کے تیرے دردر در ہمیں رلنا پڑا دین کے لیے کبھی کہا کبھی کہا اب جب ہم نے ان سے بات کی بات کو آگے بڑھایا تو وہاں جو بات میں کرنا چاہتا تھا انہوں نے کہا آپ ہمیں دینا کیا چاہتے ہیں ہمارے پاس یہ ہے یہ ہے یہ میں نے کہا تم لوگ جو تم اشیاء ساز ہو انسان ساز ہو انسان شادی کا کارخانہ آپ کے ہانے آپ انسان نہیں بناتے آپ اشیاء کو بناتے ہیں اور اشیاء جو بنتی ہیں وہ انسانوں کے لیے بنتی ہیں اگر انسان نہ ہو تو اشیاء فائدہ نہیں دے اگر آدمی بنا ہوا تو اشیاء بھی درست چیز رخ پر استعمال ہوں گی ورنہ وہی حال ہوگا کہ تم نے انیس سو انیس کے بعد ایک نئی سانس لی اور انتالیس میں تم نے پورے یورپ کو فتح کر دیا لیکن کیا ہوا کیا ہوا کہ پانچ سال کی چار سال کی جنگ کے بعد تمہیں بالکل نکما کر کے رکھ دیا گیا لیکن تمہاری جو طاقتیں اور قوتیں تمہارے اندر اگر تم انہیں نکھار میں چاہتے ہو تو اس صورت سے بکھر سکتی ہیں کہ انسان سازی کا کام سیکھو اور انسان سازی کا کام سکھانے کے لیے جیسے پہلے جو صرف کائسٹ آئس سیدنا عیشہ علیہ نبی علیہ السلام آئے سب سے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے ہمیں آ کر ایک پیغام دیا اور وہ پیغام کیا ہے اس پیغام کی چند موٹی موٹی چیٹیں ہیں اور موٹی موٹی شکے اس میں سے میں ایک بات کہتا ہوں موٹی موٹی شکے یہ ہیں کہ دیکھو اگر میں تم سے اتنا کہہ کہ قرآن ہماری کافی بڑی اسكچر وہ بھی کہتے ہیں میں نے کہا ہماری جو اسكرپچر ہے اتنی بڑی ہے اس کی ایک آیت کا ایک حصہ تمہارے تمام دنیا اور آخرت دنیا کے مسائل کو حل کر دے تو تم اسے مان لو گے یا نہیں كہنے لگے پر میں نے کہا ہماری ایکت ہے بندگی کرو اس گھر کے بیت اللہ شریف کا اللہ کے بب جس نے تمہیں دھوپ کے حالت میں کھانا کھلایا اور خوف کی حالت میں امن دیا میں نے کہا یہ ایک ہے جس کا یہ آرسک چیپٹر ہے اور میں اگر کہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ موجودہ دور کے پورے عالمی مسائل جو ہیں وہ دو ہیں. خوف ازک نہ لباس بل خوف جیسے کہا ہم نے چکھایا انہیں مدا خوف کا جا بھوکا خوف رشیا درتا ہے یہ ریڈ لائنز کس لیے کھڑی کی گئی ہے کہ تین منٹ میں دو منٹ میں امریکہ ختم نہ ہو جائے دو منٹ میں روس ختم نہ ہو جائے چائنا ادھر ڈر رہا ہے بڑی بڑی طاقتیں دوسرے سے خوف کھا رہی ہیں کومینی میاں کو یہ کیوں نہیں ہاتھ ڈال رہے روزانہ وہ گیدر دھبکی تو دے دیتے ہیں لیکن ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے کہ ادھر اوپر ریچھ بیٹھا ہوا ہے روس کی جو وہ ہے نا وہ تو ریچھ ہے نا تو ادھر ابھی چھ ریچھ سے ڈرتے تو آپس کا خوف جو ہے وہ ایک تو میں نے کہا میرے آقا نے پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اس گھر کے رقص کی بندگی کرو جس نے دیا اب یہ اس زمانے کے دو بڑے بڑے مسائل ہیں خوف اور بھوک اب جب اس رقص کے گھر پر اس وقت تک تم اکٹھے نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان تمام جنگوں کے اسبابوں کو ختم نہ کر دو جو کہ آج تک جنگ کے اسباب بنتے رہے رنگ رنگ یعنی کالا گوڑا آج تک گولہ کاڑے کی گنگ ہے امریکہ میں دیکھیے ساؤتھ افریقہ میں دیکھیے آسٹریلیا میں دیکھیے رنگ نسل یہ نازی था جو تھا یہ نسلی پر تو تھا اور کیا تھا ہے جب تک تم نسل رنگ اور وطن کے ان خاکوں کو ختم کر کے رب واحد کی توحید پر ایمان لاتے ہوئے وادت انسانیت کو قبول نہیں کرو گے جنگیں ختم نہیں ہو سکتی آج بھی پہلے کیا تھا وہ تھی لیگ آف ریشن ناکام ایمبارٹن آکس سے شروع ہوئی نتیجے میں کیا بنا اقوام متحدہ بنی اقوام متحدہ کیا ہے وہی بندر بانڈ کا مقام ہے بدران کا آپ نے نام سنا ہو اقوام اقوام متفر اقوام متحدہ یعنی نام یہ بتا رہا ہے کہ انسانیت ایک نہیں ہے مختلف اقوام ہیں جب تک اقوام کے چکر میں رہو گے تمہارا قوام بگڑتا رہے گا جب اقوام کے دائرے سے نکل کر انسانیت کے دائرے میں داخل ہو جاؤ گے اس وقت انسانیت قائم ہوگی اور یہ پیغام دیا میرے آقا حضرت محمد سسلم نے یا یونا فو بدو رب الدی خلق حکم ودی نمی تب لکھوں گا الکم انسانیت کو خطاب ہے انسانیت کو خطاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر انسانیت پیغمبر انس وہ ہر ایک چیز ہر ایک کے دائن ہیں وہ ہمیں رنگ میں معذور نہیں کر کے گئے وہ وطن میں انہوں نے تو کارے اور گورے کی اس طور پر تصدیق غلام اور آقا کی اس طور پر مٹا دی تھی کہ کسی نے سلمان فارسی سے پوچھا کہ سلمان تیرے ابا کا نام کیا ہے تو کہتے ہیں سلمان ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام, اسلام اور ایک شعر ان کا نکل کیا ہے خاجن نے اور معلوم التنزیل میں ابھی ال اسلام کنسیوال ابھی ال اسلام نہ اب हु سوا ہوں اس وقت میرا باپ جو ہے اسلام ہے اور اسلام کے سوا میرا کوئی باپ نہیں ہے جب لوگ فخر کرتے ہیں کیش اور تمیم کے قبیلوں پر میں اس پر فخر کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں بندے عشق چھدی تب کے ही بن جامی کدھر ہی رہ پلا اس نے پلا کی پھر انسانیت نجات نہیں پا سکتی جب تک کہ بحدت انسانیت کے کام پر نہیں پہنچتی اور یہ دریاف نہ تو مغرب کے پاس اور نہ کسی مشرق کے پاس نہ روس کے پاس نہ چین کے پاس نہ امریکہ کے پاس اگر اس دریاف کو لینا ہے تو ان تمام مار گزیداؤں کو آنا پڑے گا میرے آکا سید نا حضرت محمد سسلم کے قدموں پر گرنا پڑے گا اور ان کی چوکھٹ پر سوچ چکانا پڑے گا تب یہ تا انسانیت کا ان کے ست پر رکھا جائے گا اور جب تک کہ یہاں اپنے آپ کو لا کر جھکاتے نہیں ان کے لیے دنیا میں ہمیشہ جنگ اور سچا بات ہی گا بہرحال ایک بات یہ اور دوسری بات بھائی انسانیت کے تمام ان کو مٹاؤ تو کیا ہوگا خوف جاتا رہے گا وہاں تو رنگ کے لیے نہیں ہے یہاں تو اب بھی آپ چلے نا رنگ کا حال یہ ہے کہ آپ میں تو خیر امریکہ نہیں گیا لیکن سننے میں آیا ہے کہ کالا جو امریکن ہے وہ گھوڑے کے گرجے میں نماز نہیں پڑھ سکتا بندگی میں بھی تفریق خدا کے سامنے بھی تفریق اور یہاں کیا تھا بندہ کیا ہے صاحب محتاج بندہ اور صاحب و محتاج کا نیے ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک رنگ نہ نسل نہ کچھ کچھ کچ بھی. کچ بھی نہیں کچھ بھی نہیں اس بات نہیں اب اس کے بعد دوسری بات دوسرا مسئلہ اقتصادیات کا مسئلہ فکمت متی المال مال کا فتم اور یہ مال کا مسئلہ جو ہے نا میں نے کہا ان سے میں نے کہا دیکھو ایک بات تم سے پوچھوں اگر سیدنا حضرت حضطیسہ علیہ السلام یو سائز آج تمہارے ملک میں داخل ہونا چاہیں اور تمہاری سرحد پر ان سے پوچھا جائے کہ تمہاری جیب میں کتنی کرنسی ہے تو تم اپنے ملک میں داخل ہونا دے گے جیب میں کرنسی نہ ہو تو ملک میں داخل نہیں ہونا دیتے اور اگر ویزا نہ لگا ہوا ہو یا اسے کوئی اجازت نہ ہو تو ملک میں آنے نہیں دیا جاتا لیکن میرے آقا کے نزدیک ہے اس سے فقیر ہی کا راس ورنہ ہے مال فقیر سلطنت وہ فق جو کہ شاہوں کو جھکا دیتا تھا وہ فقیر ایک دیکھو یہ تو حقت تیسا تو ملک میں داخل نہ ہونے دے اور ملک کی پابندیاں لگی ہوں ہمارا ایک سروش شادی جو ہے کبھی کہاں جاتا ہے کبھی کہاں جاتا ہے کوئی نہیں پوچھتا تیس ہجکیت شادی پیدا اچھا اس کو چھوڑیے اور آپ کو بتاؤں चलता بتوتا کہاں سے چلتا ہے تنجا سے نکلتا ہے تنجی سے عربی میں تنجا کہتے ہیں تنجا سے چلتا ہے جس ملک میں جاتا ہے ہر ملک کہ ہمارا ہے یہ تیرہ تیرہ ہے है वहां से चलते ہج हज करके आता ہے ہندوستان میں आता है تو بدنام کیا گیا بات سنو محمد تغلق یہ تھوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی ہمارے اچھوں کو بدنام کر کے دکھا دے. محمد تغلق کے دربار میں آتا ہے تنجیر کا باز شندہ ہے وہ نہیں پوچھا جائے گا آپ بٹھنی شاید کیا ہے میڈیکل کالج میں اتنے داخلہ نہیں دیتے وہاں بنا کر بھیج دیا جاتا ہے کہاں چائنا نے سفیر بنا کر بھیج دیا جاتا ہے ابدو جبیر چلتا ہے کہاں سے کہاں پہنچتا ہے جس ملک میں جاتا ہے ہر ملک ملک کے ماں کے ملک ہوتا ہے اسلام نے بتایا ہاں اس بار نے اچھا میں پہلے بھی کہا ہے. اس کی زمین بے حد اس کا اسک بے سب اس کے ذریعے اس کے سمندر کی موجود کو بھی ہم تو یعنی وہ ہے نا چاہے بچے وہ چھوٹے چھوٹے خانوں میں ہم تقسیم نہیں ہیں ہم انسانیت کے دائیں ہیں ہم انسانیت کے کو آگے بڑھانے والے ہیں اس لیے یہ امت کی فضیلت کی ایک وجہ یہ تو میں نے کہا ہے کہ اس چیز کو لے لو ہمارے یہاں تو کبھی بھی یہ تفریح نہیں آئی اس کے بعد دوسری اگلی بات ہے تم تعلقات کی بنیاد رکھتے ہو تعلقات کی بنیاد رکھتے ہو اپنے دنیاوی مفاد پر دنیاوی مذرقوں پر اور ہم اپنے تعلقات کی بنیاد رکھتے ہیں الحب اللہ الخو ہوتے جو اللہ کا دوست ہمارا دوست جو اللہ کا دشمن وہ ہمارا دشمن ہم اپنے نفس کے جذبے کو بھی باقی نہیں رکھنا چاہتے یہاں تک کہ کتاب کے اندر سید محضت علی جیسا آدمی ایک دشمن کے بڑے پہلوان کو نیچے پھینکتا ہے اور اس کی چھاتی پر چڑھ بیٹھتے ہیں اسے اس قتل کرنے کے لیے وہ منہ پر تھوک پھینک دیتا ہے تو سیدنا نئی علی اللہ تعالیٰ ہو نیچے اتر جاتے ہیں حیران کہ میں نے تو غصہ دلانے کے لیے کیا تھا کہ کی کیوں کہ میں اس لیے اتر گیا کہ کہیں تجھے قتل کرتے ہوئے یہ جذبہ نہ ہو کہ میں اپنے نفس کے لیے تجھے نہ قتل کر پاؤں تو جو پاکیزہ صفا مومن میں آتی ہیں جو اخلاق کا معیار ہے اور پھر اس سے اگلی بات یہ کہ دیکھو تم جتنی کی خدمتیں کرتے ہو تمہارے نزدیک زیادہ سے زیادہ بڑی بات تمہاری سٹیٹ کی یہ ہوتی ہے کہ جو تمہاری سٹیٹ میں بستا ہے وہ شخص جو ہے وہ اچھی زندگی گزار لے اور بنیادی ضرورتیں اس کی پوری ہوتی چلی جائیں وہ ہے نا پکڑا کیا کپڑا مکان اور کپڑا مکان روٹی کپڑا اور مکان جس نے نکال لیا ہمارا خیر تو بہرحال تو اب یہ کر رہا تھا کہ یہ تین چیزیں یہ جو تم دنیا کی ہم یہ نہیں کہتے کہ بنیادی ضرورتوں کو پورا نہ کرو اسلام نے تو آدم والے قصے میں یہ سنا دیا تھا کیا ایسی جگہ جس میں نہ بھوکے رہو اور نہ گرمی میں رہو تو اس میں مکان کی بھی گنجائش کپڑے کی بھی گنجائش ہر چیز کی لیکن ہمارا نتیجہ ذرا بدھی ہے ہم کہتے ہیں انسان مر کر مرتا ہے انسان مر کر ایک نئی زندگی میں داخل ہوتا ہے اور وہ زندگی کی مناظر ہے ایک منظر تم نے بھی زندگی کی دیکھی ہے پشپردہ مادرے رہن ماد اس سب اسک تم یقین کرتے ہو اس کے بعد اگلی منزل یہ ہے ہمارے نزدیک اس سے پہلے بھی ایک عالم اربا کی منزل اسی طور پر بات کی مناظر ہے قبر ہے سرات ہے اشر ہے اب عدل آباد کی زندگی ہے یہ نقطہ سیکھا ہے میں نے برحسن سے کہ روح مرتی نہیں مرتے بدن سے روح نہیں مرتی مرتے بدن سے ہم زندہ ہے اب آگے چل کر ہماری زندگی کا کیا بنے ہم کیا کریں تو ہماری جو سٹیٹ ہے اور جو نظام ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے ہمیں لے کر دیا ہے اس کے اندر ایسا نظام ہے کہ جو امیر المومنین ہے کھانا کھا رہا ہے اور ایک دوسرا ساتھی آ کر بیٹھا ہے ساتھ کھانا کھانے کے اور امیر بھی کتنا بڑا کہ اپنے زمانے میں چھ ہزار شہر فتح کروائے گئے حضرت محنت اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں تک کھانا کھایا نہیں جا رہا کیونکہ جو بے چھنے جو کی روٹی تھی اور خشک روٹی تھی حلب سے نیچے نہیں سرتی تھی کیا اے بھی مومنی آپ گیہوں کی روٹی کیوں نہیں کھا لیتے میرے ہر امتی کو ہر رعایت کے ہر شخص کو مل سکتی ہے کہ نہیں تو پھر کب تم میرا جواب قیامت کے دن تب تم میرا جواب دو گے جب تک جواب دہی کا سکھ اور خدا کا سر انسانوں میں نہیں آتا عدالتیں تک عدل نہیں کرد تک کی عدالت عدل نہیں کرتی تو اور کچھ ہوگا عدالتیں تک عدل نہیں کرتی یہ خوف خدا ہے تعلق الہی ہے جو انسان کو انسان بناتا ان کے بعد کے دور کے ارے سانی عمر ابن اللہ پریشان گبرائے ہوئے ہیں کہنے لگے کہ اگر خراسان کے علاقے میں دمشق میں خراسان کے علاقے میں کسی اور یہ کوئی پی ڈبل ڈی والا ہو تو نوٹ کر رہے کسی پل کے اندر کوئی سوراخ رہ جائے اور اس میں کسی بکری کا پاؤں پو جائے لگ کر تو میں کل قیامت میں خدا کو کیا جواب دوں وہ ٹپکنے والی چھتوں والے بیس پر چیز کا نوٹ کر رہے تو جب خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے, تو انسان کتنا زیادہ فکر مند ہو جاتا ہے. تو میں ان سے یہ کہا کہ بھائی ہمارا دین جو ہے وہ دنیا میں بھی وہ دیتا ہے کہ اگر ہمارا نشام ہے اکتفا دیا چند سال چل جاتا ہے تو پوری سلطنت میں کوئی ثقافت کے قبول کرنے والا نہیں اور سلطنت بھی چھوٹی نہیں ایک طرف سے لیجیے میں نے ابھی کہا شمال فرانس کے شمال سے لے کر عمر ابد اللہ عبدالدیز کے زمانے میں دو سال سال کی سلنت ہے اور پوری سلطنت میں کوئی قبول کرنے والا اس کا نہیں ملتا تھا سلطنت کا ایک حصہ گال تک پہنچا ہوا ہے اور دوسرا جو ہے ادھر ہند تک پہنچا ہوا ہے نہیں کیوں جب زکات نکلتی ہے تو برکات آتی ہے اور پھر میں تفصیلات نہیں جاتا کہ کتنا نکلتا ہے اور کتنا میں کہا کروں کہ دیکھو ایک ادنا اگر صرف کراچی کی سکاط نکل جائے تو پورا پاکستان میں کوئی بلا نہیں رہ سکتا کاغذوں پر نہیں اعلانوں پر نہیں حقیقت جاتا. ورنہ جیسے کہ کاغذوں پر آتا ہے نا تو کاغذوں پر تو ہمارے ملک میں یہ شرائے ہفتہ شجر کاری جو ہوتا رہا ہے اگر وہ جو اس کے اعداد و شمار پہ جمع کرو نا تو پورا پاکستان جنگل ہو وہ ہے کہ حق بات ہے زبان پر آتی ہے اب کیا کہا, وہ کہا ہے کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نبل مسجد ہونا نا تعزیف کا حضر جو حق بات ہے کہیں تو ارض یہ کر رہا تھا کہ ہم اگر اپنے ہمارا مالی نظام قائم ہو جائے تو کوئی غریب نہ رہے ہر ایک گھر دنیا کی بھی ضرورتیں پوری ہوں اور ضرورتوں کے علاوہ اسلام کی بنیاد ہے کس چیز پر ہے دیکھو آج کل ایک آوازہ چلا ہے نا مساوات مساوات مالی مساوات مالی اچھی طرح سن لو اسلام میں مساواتی مساوات مالی نہیں ہے مساوات قانونی ہے قانون میں اتنی مساوات ہے کہ میرے آپ اسلسم ایک شاد فرما گئے کہ یہ تو فاطمہ مخدومیہ ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا اس کی نگاہ میں گورا اور کالا کمبر و علی دونوں برابر کمبر حضرت علی کے غلام کا نام تھا. اور انہوں نے ایک واقعہ بھی پورا ثابت کرتے بھی دکھایا ایک دفعہ یہودی نے وہ کہہ دیا اعتراض کر, کر دیا وہ دعویٰ کر دیا کہ علی نے میری ایک ضرور پر قبضہ کر لیا ہے جج کے پاس عدالت میں مقدمہ گیا ہے قاضی شرح کے پاس وہ جس وقت عدالت میں پہنچے تو جس طرح یہودی کھڑا ہے ہر طریقہ بھی اس طرح کھڑا چلتا تو کہنے لگے اے شرح اگر آج نے مجھے کرسی پیش کی ہوتی تو جہاں میں ہوں وہاں تو ہوتا اور جہاں میں ہوں وہاں تعریف تو مجھے بھی میں ہوتا اور میں تیرا فیصلہ کروں اور آج کی متمدن دنیا میں جسے آج کل بھی لوگ اپنی بادی موٹروں پر لکھ لیتے یہ ہے وہ مروبیت جی بی وہ گوری بڑھیا وہ تو کب بھی ختم ہو گئی گریٹ بریٹن تو کب کا ختم ہو گیا اور گوری بڑھیا ان کو اتنی پسند آیا کہ جی بی جی بی لکھتے دیکھتا ہوں دل دل ہے یہ کیا کہا؟ تو یہ کر رہا تھا کہ وہاں کے قانون میں اگر ملکہ یا شاہ اپنے ہاتھ وہاں کے وزیر اعظم کو جو سب سے زیادہ قوت والا ہوتا ہے قتل کر دے تو اسے برطانیہ کی کوئی عدالت مسلم قرار نہیں دے سکتی کیونکہ قانون امیونٹی کے قانون کے ماتا وہ محفوظ ہیں. لیکن یہاں یہاں کو سب جدے اس بالا اوپس یہاں سب بالا و پس لا لا تو میں نے کہا کہ قانون ایسا ہاں یہ رہا تھا کہ قانون میں سب برابر مال میں اگر کسی کے پاس زیادہ ہو تو زیادہ زیادہ اس سے تک رہا نہیں کرتا میں <تصفح> ایک مثال دیا کرتا ہوں ہماری بہنیں بھی بیٹھ ہیں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک لڑکی ہے بڑی شریف اور نیک بڑے مالدار سرمایہ دار کی بیٹی وہ بیائی گئی اور اپنے ساتھ زیورات کے لحاظ سے ایک لاکھ ٹن سونا لے کر آئے ایک لاکھ ٹن سونا لے کر آئی اب کیا ہوا ریٹ تو عورت تھی پچپن سات سال تو ہر ایک کی عمر ہوتی ہے ہر سال سکات دے سکاط دے سکات دے اور جب پچپن سال کی ہوئی تو حساب کی, کرو کہ کتنا اس کے پاس سونا رہے گا چالیس سال گزرنے کے بعد کتنا سونا رہے گا لا لہا کیا رہا سفت نکاسی کے جو ذرائع مقرر کیے ہمارے ہاں, اسی طرح میرا دو لوگ جمع نہیں ہوتی ہمارا قانون نافذ کر کے تو دیکھو بتیس سال تک یہ اعلان نہ کرتے رہو ہاں, کہ اسلام زندہ باد اسلام تو زندہ ہی زندہ ہے اسے کس نے زندہ کرنا ہے اپنے میں زندہ کر کے دیکھا ہاں. تو ہم نے بچپن میں ایک کہانی پڑھی تھی کہ ایک کچھ شادی تھی پڑی تھی تو وہ دریا کے کنارے سے باہر نکلی باہر نکلی تو ایک شہدادہ تھا وہ اس پر عاشق ہو گیا معاف کیجیے بات تو کہنے کی نہیں بچی کے ساتھ بیٹھی ہے تو عاشق ہو گیا تو اب وہ پری جو تھی جب اس کے قریب پہنچا تو وہ دریا میں پوچھی اب غائب اب یہ حیران ہے کچھ آگے چلتا ہے تو نیچے سے ایک چھوٹ پہلے دکھائی دیتا ہے پھر وہ سر اونچا کرتی ہے اب جب سر اونچا کرتی ہے بھاگ کر وہاں پہنچتا ہے اور پھر وہ اس کے نیچے چلی جاتی اسی طرح آگے آگے تو آواز نیچے سے یہ آتی ہے پنجابی کی بات ہے کہ جا بچا اگے اگیرے پھول پرے پھول آگے ہے اور اس پھول کو پکڑنے کے لیے آگے جا یہی ہے پاکستان کا نظام اسلام آگے بڑھتے چلے جاؤ اور پھول کو پکڑتے چلے جاؤ کوئی رند ایسا نہیں آتا میری میں فقیری میں شاہی میں غلامی میں کچھ کام نہیں بنتا بے جرت ہے یہ تو کوئی ہند ہی آئے گا جو کہ بغیر دنیا سے آنکھوں کو تمام دنیا سے آنکھوں کو بند کر کے یہ میرے اللہ کا حکم ہے یہ میرے آقا کی حکومت ہے بندہ باہر بہرحال بات کہہ رہا تھا کہ وہاں ان سے میں نے کہا کہ ہمارا پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ اس دین کو قبول کر لو جو مسجد میں بھی ہے بازار میں بھی ہے عدالت میں بھی ہے اور اسی طور پر کھیتی بھی ہے گھر کے اندر کے اندر کے کھانے میں بھی ہے اور باہر کہنے لگے بھائی وہ تمہارے آتا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی شادیاں کی تھی اور میں نے کہا ارے پگلو کیا کہتے ہو ایک دفعہ وہ چھاننی اٹھی تھی اور پوزے کو کہنے لگی تجھ میں دو سور آ شیشے کے محلات میں رہ کر پتھر پھینکتے ہیں میں نے کہا وہ تو ہمارے بھی پاگمبر ہے ہم بات نہیں کرتے وہ ننانوے بیویاں کس کی تھیں سر آپ کو دیکھو کس کی ننانوے بیویاں تھیں اور کس کی ہدا کس کی تھی میں نے کہا ایسی بات نہ کرو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس پاک دامن نے تو اپنی زندگی کے تیرپن ساتھ ایک بڑھیا پتار کر دکھا دیے اور اس کا دین ایسا دین ہے کہ وہ مسجد کا دین نہیں ہے اس دین کے اندر اس دین کے اندر گھر کے معاملات جو ہیں وہ جو کہ گھر انسان کی اعلی زندگی ہوتا ہے اور پھر ہمارا دین تو ایسا ہے کہ اس کے گھر والے احکام نمازوں تک پر اثر انداز ہو جاتے ہیں تو اگر ایک لاکھ ایک لاکھ پچیس چالیس ہزار کے قریب صحابہ باہر کی زندگی کی دعوت دینے کے لیے اور اسے سیکھنے کے لیے آتے ہیں تو گھر کے اندر تھی وہ زندگی جس کے بارے میں کہ کھلا اعلان تھا کہ رات کے اندھیروں میں میں جو کچھ کروں کل سویرے کوٹھے پر چل کر پکا ہوتی ہے محمد سسم जो है جلبت کی تنہائی جو ہے وہ اس طور پر طورشکارا کی جاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حرکت و سکون جو ہے اور آپ کا کوئی عمل جو ہے انسانیت سے پوشیدہ نہ رہے ہمارا وہ دین نہیں کہ جنگلوں میں جا کر بیٹھ جاؤ ہمارا وہ دین نہیں کہ خند میں جا کر بیٹھ جاؤ اور اپنی پاکیستی کا جامع اور کر داحر میں داشت جمال جمالے پری اخا پنجے گر اس کو خوف پتارا بہانس آسے میدان ہیں کھلے چلتے ہیں ہمارے نبی کا دین جو ہے وہ عورت کی زندگی دین مرد کی زندگی دین بچے کی زندگی دین بچہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے کان میں پورا دین پہنچایا جاتا ہے ایک کان سے بھی اور دوسرے کان سے بھی ادھان چار پورا دین پورا دین پہنچایا جاتا ہے مہد سے لے کر لحد تک سب دینی دین ہے اور ایسا طریقہ ہے کہ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس کا بل ملنا میں ایک آسان اور روشن دین کے ساتھ بھیجا گیا اور صرف فرمایا لے رہا تنہا اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے بہرحال بات لمبی ہو گئی اور آپ لوگ بھی تھک گئے ہوں گے تو ارض یہ کر رہا تھا کہ میں نے کہا کہ ایک آیت میں بابر بحاد ال گھر کے رب کی بندگی میں جب سروگے تو اس کے لیے تمہیں لازم ہوگا نسلوں لونوں وطن کا چھوڑنا کھانے پینے کے اور جو کہ تمہارے معاشی مسائل پر تمہارا اپنا اعتماد ہے ان سے اعتماد کو ہٹا کر خدا کی ذات پر بلانا ایما جس کا نام ہے ایمان کہتے ہیں اشیاء سے نگاہ اٹھ کر خدا پر آ جائے اوپر اٹھے نگاہ تو خدا پر جم جائے نیچے آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لگ جائے یہ دو ہیں اسے کہتے ہیں لا الہ اس پبا محمد وسول اللہ ہمارے پاس اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بلیے سے سب سے بھیڑ دیا ہے اور اعلان کر دیا ہے اصب کا نی مسوم ساہر کا ہم نے پوری اور مکمل کر دی تم پر اپنی نعمتیں ظاہر و فاطل اور اعلان فرما دیا علی مسمن تو علی تو نعمتی اور علی تو تمہارے لیے ہم نے نعمتوں کو پورا کر دیا اسلام کو تمہارے لیے دین چن لیا اور اس اسلام کے دین کے اندر یہ تمام نعمتیں ہیں اس دین کو اپناؤ گے نعمتیں ملتی چلی جائیں گی اور اس دین کو چھوڑو گے تو ضمت تمہیں آتے چلے جاؤ گے میرے دوستوں تو آج یہ کر رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پاک کے اندر سب کچھ ہے اور مغرب کے لیے مسجد کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ روس ہو یا امریکہ سب کوئی ایک ہی خیالی کے چپے بٹے ایک برا عمل دوسرا اس کا برا رد عمل اشتراکیت کیا ہے کارونیت یعنی سرمایہ داری کا انٹ ہدم اور اس کے لیے بھی بات آ ہے تو میں کہی دوں دیکھو قرآن جو ہے نا اللہ اکبر کیا اقبال نکاح ایک حکام پر کہتا ہے کہ اس کتاب کے اندر دھوپ جا اگر تو اس میں دھوپ جائے گا تو تو جدا ہو جائے گا تو اگر ہے دیگر سے جہاں دیگر جہاں دیگر اگر تو بدل جائے گا سمانا بدل جائے گا تو یہ قرآن میں اب قرآن کے اندر تو قرآن میں ایک بات کہی دیکھو قانون کے بارے میں تموسا کی قوم میں تھا اور اتنے خزانے تھے کہ بڑے بڑے یعنی لوگ طاقت والے اٹھا کر چاویوں کو لے کر چلتے تھے اب خدا نے کہا کہ اس کو اس کا حقیقا کر تو کہنے لگا یہ تو میں نے اپنی قوت سے پیدا کیا ہے اللہ نے کیا کیا لا اسے اس کے گھر کو زمین میں دھسانا شروع کر دیں اب اسراقیت کیا ہے زمین میں دھسنا مالدار ہوں یا زمیندار بڑے بڑے اگر یہ حق ادا نہیں کریں گے تو وہ کسان جسے یہ اپنے سامنے پلنگ پر بیسنے نہیں دیتے یہ جی کسانی بن کر ان کی زمینوں پر کابز ہوں گے اگر یہ مالدار دولت والے حق ادا نہیں کرتے تو وہ طوفان اٹھے گا جو کہ بڑوں کو نیچے کر کے دکھا دے گا تو یہ خدا کی ایک تقدیر ہے کہ اگر خدا نے جو حق مقرر کر دیا ہے مال میں نہیں نکالو گا تو دوسرے راستے سے نکالا جائے گا لیکن یہ افراد استفراد کا رد عمل تفریح ہے اور درمیانی راستہ اعتدال کا اسلام ہے پیدا ہوتا ہے سرمایہ داری کے چار مورچے مینارے ہیں کے چار مورچے مینارے ہیں چود تماش جوی احتقاط ہولڈنگ اور ناجائز سجاب کے اندر خطرے میں آئے اگر یہ چار چیزیں نہ ہوں تو یہ سوجن مالی سوجن انفلشن نہیں پیدا ہو سکتی اور نکاسی کے ذرائع مقرر کر دیے ابھی میں نے کہا کہ میری بچی نشال کے طور پر ایک لاکھ سونا لے کر آئے چالیس سال میں کنگال ہو جائے زکاط نکالتی رہے ہر چیز میں زکات زمین سے جو نکلے اس میں زکات جو مادن ہے اس کا پانچواں پا حصہ فقیر کا اسی طور پر جو ہمارا جو یعنی وہ کیا کہتے ہیں سینٹرل پول کہہ لو یا ہمارا علاقائی پول کہہ لو دودھ کا اس کے اندر اگر زکات کی اور خیراتوں کی دولت جمع ہو تو اتنی ہے کہ کوئی سے سنبھال نہیں سکتی تو ایک رخ سے نکالا جا رہا ہے اور ادھر اس طرح کی ہے رد عمل اور رد عمل کیوں پیدا ہوا وہی یہودی ذہن مارکس ماسک خود یہودی اور یہودی جس کے اندر سونے کا سہن بجھا ہوا ہے پتلا ہوا ہے وہ کہتا ہے تاریخ کو پلٹتا ہے اس کا ساتھی اینجل، اور ہیگل کے دجلیاتی نظریے پر ایک چیز کو قائم کرتے ہیں اور اس بار کہتا ہے کہ قرضہ مندر مقامات لا کلیسا لا سلا لا علا خدا کا بھی انکار سلاطین کا بھی انکار اور مذہب کا بھی انکار کیوں وہ یہ کہتے ہیں سرمایہ دار نے خدا کو بنایا خدا نہیں ہے سرمایہ دار نے خدا کو بنایا اسی طور پر کلیسا کو سرمایہ دار نے بنایا اور اسی چیز چیزوں پر لے کر چلتے ہیں لیکن اخلاقی بنیاد کوئی نہیں اور یہ ہمیشہ ہر تعذیب میں یہ چیز جب کسی تمدن کا آخری دور ہوتا ہے یہ نصف قدیم میں یونان نے سب سے پہلے اسپارتا کی ایک ریاست تھی اس میں یہ پیدا ہوا ایران جب اپنے زما پر آنے لگا ساسانی دور کے آخر میں تو وہاں یہ مطلق کی صورت میں یہ چیز پیدا ہوئی ہر ہر ملک میں جب تمدن کے آخری وقت آتا ہے تو اشتراکیت تو کمیونزم پیدا ہو جاتا ہے تو ہم اس رخ سے کہتے ہیں کہ اب ماشاءاللہ مغرب کا تمدن جو ہے ہچکیاں لینے لگا ہے اور اس کے قدم تک بجانے لگے ہیں کہ اشتراکیت اتنے پل پور سے نکال رہی ہے یہ آخری دور کی نشانیاں ہوتی ہے جس کی تاریخ پر عمیق نظر ہوگی وہ یہی بات کہ لیکن اس کے مقابل میں اسلام جو ہے جو ہمیں نظریہ حیات کے ساتھ نظریہ اقتصاد دیتا ہے معاشیات دیتا ہے وہ غریب کو غریب تک نہیں ہونے دیتا اور مالدار کو غریب کے درد میں فکر مند کر دیتا ہے وہ یہ نہیں کہتا وہ یہ نہیں کہتا کہ پرائیویٹ پراپرٹی جائز نہیں پراپرٹی پرائیویٹ یعنی پراپرٹی کو جائز کرار دیتا ہے لیکن اسے پابند کر دیتا ہے حضور ارادیہ کا یعنی تمہارے پاس وہ جیسے مولانا نے فرمایا ایک مقام پر حقیقت مالی کے ہر چیز ہر شاہدار ای امانت چند روزانہ استعمال امانت کے طور پر ہم اسے استعمال کرتے ہیں اگر امانت سمجھ کر ہم اپنی دولت کو استعمال کریں آکام کے محتاط کریں تو میرے دوستو دوستوں ملک ہر ملک جو ہے وہ جنگ سنجائے بہرحال میں یس کر رہا تھا کہ یورپ کے لیے ہمارے پاس پیغام ہے یوروپ کے لیے ہمارے پاس پیغام ہے دین کا تمدن کا تہذیب کا اور خوبیوں اور تمازات کا اور ان کے پاس ہمارے لیے بہت کچھ ایٹم بم ہے ہائڈروجن بم ہے ہمارا استحصال ہے ہمارے ذہنوں کا استحصال ہے ہماری طبیعتوں کا استحصال ہے ہمارے ملکوں کا استحصال ہے اب فیصلہ ہاتھوں میں ہے تیرے دلیا بدل یا یورپ کو لے لو یا اسلام کو لے لو مولانا نے فرمایا تھا مولانا روم نے ایک مقام پر کہ تیرے سر پر رو, روٹیوں کا ٹوکرا بھرم کا پڑا ہے کیا قیامت ہے کہ ایک ایک روٹی کے لیے در در مارا چھپتا ہے کہاں جاتا ہے آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کے بعد میں تجھے کون سا پھل میت سر نہیں کہ دوسروں کے ہاتھ سے تو درامت کرتا ہے اب تو وقت آ گیا نکل قرم اللہ ہے مسنہ فرادا صاحب پورے عالم کے لیے لے کر آیا ہے اور پوری انسانیت اگر بچنا چاہتی ہے تو خدا کی قسم خدا کی قسم پھر خدا کی کسم کھا کر کہتا ہوں کہ انسانی جب بات ہی نہیں رہ سکتی جب تک میرے آخص سنتے طریقۂ کو قبول نہیں کرے گی اور اسلام کو قبول نہیں کرے گی وہی بات ہے جیسے بھی ہمارے اے اے اے اے ساتھی نے شاد فرمایا یہ شفق نہیں محرتی افق یہ جگے خو ہے یہ جہ ہے تب فرد آپ کا منتظب ہے کہ دوشوئی مروز ہے سسانہ تو ہمیں کیا سناتے ہو کہ تمہاری تاریخ میں کچھ نہیں ہے مسلمان ختم ہو گئے مسلمان مر نہیں سکتا دین ختم نہیں ہو سکتا یہ امت ہے یہ لاپانی امت ہے ہم محمد کے امتی ہی ہیں محمد النبی ہیں رحمت علمین ان, ان،, ان،, ان،, ان کا دائرہ جہاں تک پھیلا ہوا ہے اس امت کا دائرہ وہاں تک پھیلا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائر وقت میں اور ان کے ان کے جسے انگریزی میں کیری کہتے ہیں ان کی کیری اور نبوت میں قیامت بھی قائم ہوگی اور عبداللہ باد بھی ہوگا ہمارے آقا جس طور پر وہ سبم والے ہیں ان کی امت بھی ان کی برست سے بیٹری وہ سبم والی ہے ہم مٹنے والے نہیں ہیں سو بار خرچ کا ہے تو انتہا ہمارا کائم والی سو بار خرچ کا ہے تو امتحا ہمارا جنہوں نے بہت کچھ کا ہائے جس وقت کے انیس سو انیس میں ہائے ہم کچھ گئے اور گیا شام بھی گیا اور فلسطین بھی گیا اور ابد مقدس بھی گئی تو اقبال نے کہا تھا ہائے لے گئے تشریح کے بندے میرا سے خلیج لے گئے تشریف کے بندے میرا سے خلیج کشتے بنیادے کریسا بن گئی رے گے ہجا لیکن یہ ہوتا دیکھو ایک دریا کی عمومی روانی ہوتی ہے آپ اگر کسی میدانی علاقے میں کسی بڑے دریا کو پہنتا دیکھئے تو ایک عمومی روانی ہوتی ہے دریا اپنی سمت پر پہنتا ہے بعض اوقات ہوائیں دوسرے مخالف رخ کی آتی ہیں تو لہریں اور موجیں دوسری طرف بھی جاتی ہیں اور اگر کوئی مگر عقل مند کہنے لگے کہ دریا نے رخ پھیل لیا دریا نے رخ نہیں پھیلا ہم تو سیل ہیں اور جتنے بھی یہ سیل ہیں اس خود ایک ہے سیل کو لیتا ہے تھا ہم انشاءاللہ جب نکلیں گے اور بڑھیں گے اور ہماری قسمت میں ہے ہمارے مقدر میں ہے کہ ہم آگے بڑھیں میرے آخر ست نے کیا فرمایا مجھے کیا غم ہے جس کا اول میں جس کا اوسط میں بھی اور جس کا آخری حصہ ہمیں ہم تو ایسی امت نہیں ہم تو وہ بکول اقبال کے ایک حکام پر کہا یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پا بند یہ نرما سسل گلو لالا کا نہیں پا بند فضا باہر ہو کے کل بیس میں رب لال تو ہر زمانے میں پھل دیتا اور اس پھل کے کھانے والے بھی ہم کھلانے والے بھی ہم ان شاء اللہ ہمارے ہی سے یہ دعوت آگے نکلے اور دیکھو جیسے میں نے اس وقت آپ سے ارج کیا تھا کہ پچاس سال کے بعد مغربی معاذرہ مغرب سین کے الگ رقم اور ان کے سینوں پر سانپ لوٹتے ہیں جب وہ لکھتے ہیں میں ایک تاریخ لکھ وہ وقت میرے پاس نہیں تھا آج چلتے چلتے میرے ایک رشتہ دار کا انتقال ہو گیا تھا قریبی رشتہ دار سے ان کا گدارا پڑھا کر سیدھا آ گیا وقت بھی نہیں تھا لکھنے کا تو مجھے ملتا نہیں چوبیس گھنٹے مشغول ہوتا ہوں سوائے سونے کے اور کام نہیں ہوتا ہائے تو ایک لے کر آیا میں ایک چیز کچھ لوگ تو میں کہا, کہہ رہا تھا کہ ہی جو تھا اس جیسے معاذ کے سینے پر پر سانپ لوٹتے ہیں جب وہ یہ لکھتا ہے جب یہ لکھتا ہے کہ پچاس سال کے بعد ہم نے تو کہا تھا کہ اسلام کا جنازہ نکل گیا پھر یہ تازہ دم ہو گیا تو انیس سو انیس میں انہوں نے لائف جارس نے فخر سے کہہ دیا تھا کہ ہم نے آج پروشیز کا بدلہ لے لیا یہ پرسن دنیا گرا ہے لیکن پھر خدا نے کیا کیا سلطنتوں کے لحاظ سے ہم آ مرد بیمار کو انہوں نے ختم کیا تو مرد زندہ پیدا ہونے لگے اور انتریب وہ وقت آئے گا کہ پھر خلافت محمدیہ کی طاقت میں اور پکچم اسلام کے نیچے پورا ارب و حجم ہوگا اور جس طور پر تاطاروں کو ہماری ایک لفکار میں اور ہمارے کی ایک آواز نے اسلام کا پیرو اور اسلام کا پرچم اٹھانے والا بنا دیا تھا اسی طور پر وہ دل دور نہیں हम ہم, ہم, ہم یہ کہیں کہ یہ تمام ہلاک ہو جائیں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری دعوت کے اندر اتنی قدرت ہے کہ اگر ہم صحیح روپ سے اللہ کے دین کی دعوت دیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ امریکہ یہ روس یہ چائنا کل اس دور کے داخلے کے اندر تاریخی ثابت یہ نہ نہیں کیا آج اس علاقے میں کتنے اب یہاں سے آئے اس علاقے کو اٹھایا ایک فقیر آتا ہے ایک فقیر سے مراد میری گدا نہیں ایک فقیر آتا ہے وہ اندیل اجمیر ہی رحمت اللہ علیہ ہند کے مرکز میں بیٹھ جاتا ہے اور یہ وہ ہند جسے ہم اپنے بچپن کے زمانے میں انگریزوں کے زمانے میں تاریخ پڑھتے تھے تو کہتے تھے کہ بھامو سے گھوجکی تک سترہ سو بیس اور گر سے راجکماری تک پندرہ سو بیس اس کا جہاں خطے تکتا تو ہے جہاں یہ کٹتا ہے وہاں اجمیر تو شنکر میں لا کر ایک فقیر کو بٹھا دیا جا. فقیر اور اس زمانے کا سب سے بڑا حاکم اور راجہ جب سنتا ہے تو اس نے میرے سب سے بڑے پجاری کو رق کر دیا ہے نیچے کر دیا ہے تو کہتا ہے کہ میں اسے باہر نکالوں گا تو مہین الدین اتنا کہہ دیتے ہیں ماں عمرہ دے دوں میں نے اسے نکال دیا ادھر سے اللہ کی پر, اللہ کے آدمی آتے ہیں اور پانی پت کی لڑائی میں قتل کر کے رکھ لیا جاتا ہے پہلی جنگ تو ہماری دیکھیے لایال و جزوتا ربے کا اللہ ہُو انکرا شر یہ تو اللہ کے لشکر ہیں پتا نہیں کن لشکروں سے ہماری مدد کرتے ہیں. جو رب مسلمان ہو جائے امریکہ مسلمان وہ انگلینڈ جس انگلینڈ میں صرف ایک ووٹنگ کی مسجد تھی وہ بھی اور انت. آج انگلینڈ کے اندر اسلامی مدارس قائم ہو رہے ہیں صرف پورے یو کا نہیں کیا تھا صرف انگلینڈ کے اندر اور لندن کے اندر ستر مساجد میں تراوی کی نماز پڑی گئی اللہ ہے بدلنے والا دلوں کا کلو کا ممکن ہے یہ لوگ خود اسلام کے آگے پیغام آباد بند کر بن جائیں تو ہمارے اسلام کی اور ملت کی یہی تو خوبی ہے نا کہ جس نے پڑا لا الہ الا اللہ محمد فصول اللہ وہ ملت محمد یا میں شریف ہو گیا اور اس کو آگے یہ نہیں کہ اس کا رنگ فلاں ہے وہ انگریز ہے یا نہیں جس نے کہا لا اللہ وہ مسلمان ہے اور اس حکومت میں شامل ہو جاتا ہے جس کے اپنے حقوق ہیں اور جو کہ سب بھائی بھائی بن جاتے ہیں اس بنا پر جیسے حوشی بلال یا رومی سہیب یا ایرانی سلمان سب کے سب کرشیوں کے اوپر آ گئے کرشیوں نے ان کی سیادت کو, کو مانا تو اسلام کے اندر تو جو قوم بھی آئے گی موج ہے دریا میں بے نے دریا کچھ نہیں یہ موج آئے گی دریا میں جائے گی اور یہ ملت مر کے ایسا بن کر دین کو پھیلائیں گے اور وہی بات ہوگی کہ جیسے میں نے پہلے آیت پڑھی تھی تقریر کے پہلے حصے میں رسول بلخا ودی نلحل کے خون ایک دن آئے گا تو سب جگہ یہی ہوگی تھوڑا سا سردہ کا منتظر ہے بس ان یہی ہوگا اللہ تعالی سے دعا بھی کرتے ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو نہیں کر جس امت کے بندے میں خون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قطرے گرے ہو وہ امت سایا ہونے والی امت نہیں ہے جس کے لیے کہ صحابہ کا خون گرایا گیا جس کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات روتے رہے وہ امت ضائع ہو اس امت کے سوال پر عالم کا سوال ہے یہ امت نہیں ہوگی تو عالم نہیں ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا لا سکوں یو پالو اللہ اللہ جب تک اللہ اللہ کہا جائے گا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی تو ایک بھی مسلمان ہے قیامت اور یہ نہیں رہے تو ہمارے لیے بس بنی ہے سب ہمارے لیے ہم نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوں. ہمارے ہی ہونے سے ہے رنگ محفل ہمارے ہی ہونے سے ہے رنگ محفل اگر ہم نہ ہوتے تو گی رانا ہوتا